من من ہی ہی <تصفيق> بسم اللہ الرحمن اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ذکر کا و تیرے رب کی رحمت کا ذکر اپنے بندے ذکر پر ادنادہ رب ہو جب اس نے پکارا بلایا ربا ہو اے رب, رب بول دا انخفی یا چھپی پوشیدہ آواز سے کالا کہا ربی اے میرے رب انہ نظم اِنّی یقیناً میری ہدیاں کمزور ہو گئی ہیں وشتہ الرسو اور شولے مارتا ہے سر شیبہ بڑھاپے بڑھا سے والم عقن اور نہیں ہوں بدعائے کا تری پکار تجھ کو پکارنے میں ربی اے رب شکی یا بے نصیب انی حفصل موالی اور بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے موالی قرابداروں سے میں مرا اپنے پیچھے وکانتی مراعتی آبرا اور میری بیوی بانجھ ہے فحبلی بس تو مجھ کو عطا کر مل کا اپنی طرف سے ولی یا ایک وارث یاری تن وارث ہو میرا و یاری تن علی یعقوب وارث بنے عالیہ یعقوب کا غج البور بنا دے اس کو ربی اے میرے رب یا پسند کیا ہوا یاد کریا ادریہ ان نان و بشیرو کا بے شک ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں میں نے ایسے بچے کی اسم و یحییٰ اس کا نام یحییٰ ہے لم الجاللہ نہیں ہم نے بنایا اس کے لیے من قبل و اس سے پہلے سمییا کوئی حب نہ کالا کہا ربی اے میرے رب انا یقون علی غلام کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا بچہ و کارا تماعتی اور میری بیوی بانچ ہے وقت بلک تمہیں نلکی بھری اور میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے سے عتی یا آخری حد کو کالا کہا کا داری کا اسی طرح کالا ربو کا کہا تیرے رب نے مجھ پر پرآسان ہے وقد قد خلق تو کم قبل اور تحقیق میں نے پیدا کیا تجھ کو اس سے پہلے وہ رب تک سی اور تو نہیں تھا کچھ بھی کالا کہا ربی الیا تن بنا میرے رب بنا میرے لیے نشانی کالا کہا آیا تو کہا تیرے نشانی یہ ہے اللہ تو کلی مناسا کہ تنہ کلام کرے گا لوگوں سے تھلا تھلا یاد تین راتیں سوی یا تو تدروست سے اسلامت ہونے کے باوجود فخرج علی قومه پس وہ نکلا اپنی قوم پر منرل محرابی محراب سے فاظھا الیہم تو ان کو اشارہ کیا انسبحوا بکرۃ وعشیا کہ تسبیح بیان کرو لاکی صبح اور شام کو پچھلے پہر یا یہ اےیا قزل کتابہ پکڑ تو کتاب کو بھی ان قوت سے وہ آطئینہ الحکمہ اور ہم نے اس کو دیا حکم سبیہ بچپن میں ہی اور وہ شفقت کرنے والا ملا ہماری طرف سے و اور پاکیزہ تھا وقالہ تقیہ اور وہ بہت زیادہ بچنے والا تھا وبرم واضح گئی اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ولم یقن جبار ناسیہ اور نہیں تھا وہ سرکش نا فرمان وہ سلام اور سلامتی اس پر یوم بوری تھا وہ پیدا ہوا وہ یوم یمو تو اور جس دن وہ فوت ہوگا وہ یوم واقف اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا وہ روک پھر کتابی مریم اور کتاب میں مریم کا ذکر کر ادین من اہلیہ جب وہ اپنے گھر والوں سے اردا ہوئی مکان شرقیہ مشرقی جانب میں فت عقد مندو نجابہ پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا فرسل نا پسم نے بھیجا اس کی طرف روحانہ اپنے فرشتے کو روح کو بس اس نے شکل و صورت اختیار کی اس کے لیے بشر سبیہ پورے مکمل انسان کی قالت کہا ان برحمان کا میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں انکن تقیہ اگر ہے تو ڈرنے والا کالا کہا انما انا رسول و ربی کے بے شک میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں لی آحا بالا کی غلام زکیہ تاکہ تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں کالا کہا کدالی انا قالت کہا انا یقون غلام کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا غلام یم سستی بشر جب کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا ہے ولم اکو بغیہ اور نہیں تھی میں بدکار کالا کہا کدالی کی اسی طرح کالا ربو کی کہا تیرے رب نے ہوا علیہ یہ یہ میرے لیے آسان ہے مجبر آسان ہے ورن جالا اور تاکہ ہم اس کو بنا دیں آیا للناسی لوگوں کے لیے نشانی و رحمت منہ اور اپنی طرف سے رحمت و امر امرم اور یہ کام شروع سے ہی کیا ہوا ہے یا بقریا طے شدہ فیصلہ شدہ ہے وہ حملت پس اس نے اس کو اٹھایا یا اس کے ساتھ وہ حاملہ ہوئی فن تبادت بھی تو اس کو لے کر علیحدہ ہوئی مکان مقصیہ ایک دور کی جگہ عجا اہل پس لے آیا اس کو مقاض درتے ذہ علاج بھی نقل تی کے ایک تنے کی طرف قالت اس نے کہا یا نہیں تنی اے کاش متو قبل ادا میں مر جاتی اس سے پہلے رکن تو نسی منسیاں اور میں ہو جاتی بھولی بھلائی ہوئی فناد فنادہ میں تختیہ تو اس نے پکارا اس کے نیچے سے اللہ تحزانی کہ تو نہ غم کر خدا ربو کی تحقیق بنایا ہے تیرے رب نے تختہ کے تیرے نیچے سے سری ایک چشمہ ددی وہ حضی کی اور کھینچ یا ہلا اپنی طرف بھی جس ان کھجور کے تنے کو تو صاف علی کی وہ گرائے گا تجھ پر روتا بند تالاب کھجوریں جلیا پکی ہوئی یا چنی ہوئی پھکولی تو کھا وشربی اور پی مقرری عینن اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر فعما ترا منل بشر عہدہ <عَحَدًا> پھر تو آدمیوں میں سے اگر کسی کو دیکھے فقول بس تو کہ انی نظر تو لحمان ثما میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے فلاں اکلی ملیوم انسیا تو میں آج کے دن ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی فعت بھی فَوْمَحَا. تو وہ اس کو لائی اپنی قوم کے پاس تحمل ہو اس کو اٹھا کر اٹھائے ہوئے تھی قال انہوں نے کہا یا مریم اے مریم لقد جئت شیع انفری تو, تو نے کیا ہے بہت برا کام یا ہارون اے ہارون کی بہن ماں نہ ابو کی مرا اصو نہیں تھا تیرا باپ کوئی برا آدمی وما ماں کارت اموں کی بغیہ اور نہیں تھی تیری ماں کوئی بدکار اشارت انہیں ہی اس نے اشارہ کیا اس کی طرف قال انہوں نے کہا تیفہ نکلوں کیسے ہم کلام کریں منکانہ فلم صبح جو ابھی تک بود میں ہے بچہ کالا کہا امی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آطانی الکتابہ اس نے مجھ کو دی ہے کتاب وا جلانی نبی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے وا جانی مبارکن اور اس نے مجھ کو بنایا ہے بابرکت اینا کن تو میں جہاں بھی ہوں وا اوسانی اور اس نے مجھ کو وصیت کی ہے وصلا و زکواتی نماز اور زکوٰۃ کی معدم تو حیا جب تک میں زندہ رہوں وبرم بھی والدہ تھی اور اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کی والم یہ علی جبار شقیہ اور اور اس نے مجھ کو نہیں بنایا سرکش بدبخت و السلام علیہ یہ سلامتی ہو مجبر یوم, مجبر یوم تو جس دن میں پیدا ہوا و یوم اموت ہوا جس دن میں فوت ہوں گا و یوم ابعت و حیہ اور جس میں زدہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا رالی قعیس بن مریم یہ عیسیٰ بن مریم ہے قول الحق اللہ وہ سچی بات فی ہیم تارون جس میں وہ شک کرتے ہیں مَا قَعَنَا لِلَّهِ يَتَّقِدَ بِمْ وَلَدٍ نہیں ہے اللہ کے لیے لائے کہ وہ بنائے کوئی اولاد صبحانہ ہو وہ پاک ہے اذا فدا امراً جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تنقو اللہ ہو تو یقیناً اس کے لیے صرف یہ کہتا ہے کن ہو جا فیقون تو وہ ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رب و رب ربو کمر بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا رب ہے پاگود اس کی عبادت کرو اادا سورات مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے فخت الف الحضاب المبین پھر ان دونوں گروہوں نے آپس میں اپنے درمیان اختلاف کیا قویل اللہ دینہ کفارو پر صلاخت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بھی مشہدی یومن عظیم ایک بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے کس قدر سننے والے اور کس قدر دیکھنے والے ہوں گے یوم نا جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے لاکر یومہ لیکن ظالم آج کے دن کی برائے مبین کھلی گمراہی میں ہیں وہ انضر ہوں یوم الحسرتی اور ان کو پچھتاوے کے دن سے ڈرا ادھر از ادیت امرو جب ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ہم فی غفلتن اور وہ غفلت میں ہیں وہ ہم لاون اور وہ ایمان نہیں لاتے نحن الارض ومن یقینا و ہی زمین کے وارث ہے اور ان کے بھی جو اس پر ہیں وہ علینجن اور وہ ہماری طرفی لوٹائے جائیں گے وزقر پھر کتاب ابراہیم اور کتاب میں ذکر کار ابراہیم کا انا کانا صدیقہ نبی یا وہ تھا سچا نبی عقار علی ابھی ہی جب اس نے کہا اپنے باپ کو یا آباتی اے میرے با جان لیما تاہ کس لیے آپ عبادت کرتے ہیں ماں ایسی چیز کی لائسماں جو نہ سنتا ہے ولائے سر اور نہ دیکھتا ہے وایغ نہیں انکشی آ نہ ہی آپ کو کسی چیز سے کفایت کرتا ہے کسی کام آتا ہے یا آباتی اے میرے با جان انی قد جا عنی العلمی بے شک آیا ہے میرے پاس علم مالا معلم یا جو آپ کے پاس نہیں آیا خط طب علی آپ میری پیروی کیجیے کا سرا تنصبیہ میں آپ کو سیدھے رات سیدھا راستہ دکھاؤں گا یا ابتی اے میرے باجان لاتعد شیطانہ نا شیطان کن شیطانہ یقین شیطان رحمانی حسیا ہے اللہ کا بہت زیادہ نافرمان یا اب اے میرے باپ انی اخا... اِنّی اقاف و بے میں ڈرتا ہوں مسق کا عذاب من الرحمن کہ آپ کو چھوے رحمان کی طرف سے عذاب کون علی شعیطان ولی تو پھر آپ بھی شیطان کے ساتھی بن جائیں گے کالا انت عن علیہ یا ابراہیم اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے للم تنت ہی اگر تو باز نہ آیا لا کا تو میں تجھ کو رجم کر دوں گا واہ جرنی ملی اور اعلی کہا سلام علیہ کا سلامتی ہو تج پر سست اور رب بھی میں بخشش طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے انہو حکا بھی حفیہ بے وہ مجھ پر بہت مہربان ہے وہ تم سے اور ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو علیحدہ ہوتا ہوں کنارہ کرتا ہوں وہ عدلعربی اور میں دعا کرتا ہوں اپنے رب سے یا پکارتا ہوں اپنے رب کو آسا اللہ اکو نبی دعا شقیہ۔ اور امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بد نصیب نہیں ہوں گا فلما فلمض اللہ جب اس نے ان کو چھوڑا وہ ماں احبدالہ مند ہی اور ان چیزوں کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا وہ لَهُ إِسْحَاقَ اِسحاق کا اور ہم نے اس کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب وقل جَعَلْنَا نبی اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا و وہ رَحْمَتِنَا علام الرحمۃن اور ہم نے ان کو دیا اپنی رحمت سے و الن علّہ لسان صدق اور ہم نے ان کے لیے بنائی سچی زبان اور بلندی یا لسان صد اچھی سچی ناموری عطا علیہ بلند وزر پھر کتابی موسیٰ اور ذکر کر کتاب میں موسیٰ کا اندانہ مخلص و کانہ رسول نبیہ یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا مخلص تھا اور ایسا رسول تھا جو نبی تھا و نادین جانب طور العیمنی اور ہم نے اس کو پہاڑ کی تور کی دائیں جانب سے آواز دی بقربَ اور ہم نے اس کو قریب کیا نجیہ یا سرگوشی کرتے ہوئے وہ ہمرحَن تینہ اور ہم نے اس کو دیا اپنی رحمت سے اقاہ و ہارون اپنا اس کے بھائی ہارون کو نبی یا نبی بنا کر وط پر کتاب اسماعیل اور ذکر کر کتاب میں اسماعیل کا علم صادق الوعدی وہ تھا وعدے کا سچا وکانا رسول النبی اور وہ تھا رسول نبی وکانا کانا امر اللہ بساتی و اور وہ حکم دیتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا وکانا عند اندور ہی مرضی اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا قدپور فل کتابی ادریس اور ذکر کر کتاب میں ادریس کا انحانہ صدیقہ نبی یا بے شک و سچا تھا نبی تھا اور اقانہ مکانہ اور ہم نے اس کو بہت اونچے مقام پر بلند کیا وہ علائک اللہ دینا یہ وہ لوگ ہیں عں اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا ہے من النبیینہ نبیوں میں سے مند الريّت آدمہ آدم کی اولاد میں سے ميں حملہ حملنا ہين اور ان لوگوں ميں سے جن كو ہم نے سوار كيا انو كے ساتھ و من الريّت ابراہىيم و اسراعيلا اور ابراہيم اور اسرائیل يعنى یعنی يعقوب كى اولاد سے اب ميمن حدينہ وجدينہ اُن لوگوں ميں سے جن كو ہم نے ہدايت ديا اور ہم نے ان كو چن ليا ہداف الم آیا تو رحمان ہی جب ان پر پڑی جاتی ہیں رحمان کی آئے دیکھ وہ گر جاتے ہیں سجد و بقبکیا بگ سیدہ کرتے ہوئے گر گراتے ہوئے روتے ہوئے بخالہ قبیم باد مخلف القب کے بعد ایسے نالائق جانشی آئے اداسلا تھا جنہوں نے ضائع کیا نمازوں کو وطن الشہ اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی پسو پلقو نغیا پسو قریب ملیں گے غیا گمراہی کو یا گئی جہنم کی ایک وادی کا بل اللہ مگر اس نے توبہ کی وہ آمناری مان لے آیا وہ امل صحال اپنے کامال کی فولا مرور الجنت آپس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ولاشی آ اور نہیں وہ کیے جائیں گے کچھ بھی جنات یا وہ ہمیشگی کی جنتیں وعد الرحمان و عبادہ ہو جس کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے بالغیبی غیب کے ساتھ امداد وادی یقین اس کا وعدہ آیا ہوا ہے لا لاسم النفیحہ رغبا وہ نہیں سنیں گے اس میں دغب کو اللہ السلام السلام سلام, سلام و ان کے لیے رسق وفیحا اس میں عزت ہے اور ان کے لیے ان کا رزق ہے اس میں مقرتما اشیاء صبح اور شام تلک جنت النتی نور تبن من عبادہ منقانہ تقیہ یہ جنت ہے وہ جس کا ہم وارث بناتے ہیں اپنے مندوں میں سے منقانہ تقیہ اس کو جو مطی ہو ڈرنے والا ہو پمانا ترزر اللہ اب ربی اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ پما قلق اللہ اسی کے لیے ہے مابینہ ایدینہ و ماقلہ جو ہمارے آگے اور جو ہمارے پیچھے ہے ومابینکار جو اس کے درمیان ہے وما کانا رب کا رسیح اور نہیں ہے تیرا رب کبھی بھولنے والا اس اور آسمانوں اور زمین وما ہمار جو ان کے درمیان ہے اس کی عبادت کر وسطبر عبادت ہی اور اس کی عبادت پر صبر کر الطمیہ کیا تو اس کا فری کم نام جانتا ہے یا وصطبر قائم دائم رہے وہ یقور اور کہتا ہے انسان ما متو کیا جب میں مر جاؤں گا لسو کا اکرجیا کیا میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا اولا یتر انسانوں کیا یاد نہیں کرتا انسان اللہ خلق کہ ہم اس کو پیدا کیا من قبل اس سے پہلے وہ رب یا کشئی اور نہیں تھا وہ کوئی چیز اور ربی کا پست رب کی قسم نقش اور انہوں ہم, ہم ان کو جمع کریں گے وہ شیاطینہ اور شیطانوں کو تم و نق پھر ہم ان کو اکٹھا کریں گے حولا جہنما جہنم کے گرد جیتی یا گھٹنوں کے بل تمارا رنزی عانہ میرکل ایشیا تن پھر ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے ائو ان میں سے کون اشد الرحمانی زیادہ سخت ہے رحمان پر پیتی یا سرکشی میں تمہ پھر لاہن البتہ ہم اعلیٰ زیادہ جانتے ہیں بلدینہ ان لوگوں کو اولا بحا سدیہ جو اس میں داخل ہونے کے بعد سے زیادہ لائق ہیں وہ امن قبر نہیں ہے تم میں سے کوئی اللہ مگر وارد و حاصل پر وارد ہونے والا ہے کان اللہ عربی کا حتمیہ یہ تیرے رب پر حتمی فیصلہ کیا گیا ہے تمہا پھر نجل اللہ ددین ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ نظر المینہ اور ہم چھوڑیں گے ظالموں کو فیہ اس میں جسیا کے پڑی جاتی ہے ہماری آیات بیناتینہ کفر اللہ دینا امنو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ایفری قینی دونوں گروہ میں سے کون سا ہے خیر المقام بہتر مقام مرتبے کے اعتبار سے و احسن و نتیجہ اور اچھا مجلس کے اعتبار سے وہ کم اہلکنا قبل ومل قرن اور کتنے ہی زبانوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے ہم احسن اساتاً وہ زیادہ اچھے تھے اساتے کے اعتبار سے واریہ اور شکل و صورت کے اعتبار سے قل کے یہ منکانہ کہ زلالہ کی جو ہے گمراہی میں فر یم دد الرحمن و مدعا تو لازم ہے کہ وہ رحمان کو اللہ سے وہ محلت طلب کرے محلت طلب کرنا جب محلت دے اس محلتہ جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں امت اداب و امت سا یا عذاب یا قیامت جب دیکھیں گے سیاح پس وہ جان لیں گے بن ہوا شر مکان کون ہے برا جگہ کے اعتبار سے وہ کو جندہ اور کمزور لشکر کے اعتبار سے وہ عزید الَّذِينَ اللہ, اللہ اور زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہوئے خدا کی ہدایت میں الباپ یا تو صالحات و اور رہنے والے نے کعمال خیر الدوری کا تیر رب کے ہاں بہتر ہیں ثواب ثباب الصواب کے اعتبار سے و خیر المردہ اور بہتر ہیں لوٹنے کے اعتبار سے افر عید اللہ کپ اللہی کفر ابھی آیات نہ کیا, کیا, آیا کیا؟ تُنہیں دیکھا ہے اس شخص کو جس نے جٹلایا ہماری آیات کو وقالا اس نے کہا لو تین البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا مالم ولادا مال اور اولاد اطالعہ غیبی کیا اس نے اطلاع پائی ہے چھانکا ہے غیب پر امیت خدا عمد الرحمان رحمان سے ہے نہیں ہم جر... قریب گے وہ جو کہتا ہے و نا مد الحمل ادابی اور ہم اس کو عذاب سے مہلت دیں گے مہلت دینا ورنہ ریتو ہو مایا ابلو اور ہم وارث بنیں گے بنائیں گے اس کو اس چیز کا جو وہ اس بات کا جو وہ کہتا ہے وَيَأْتِينَا یہ اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا یا ہم اس کے وارث ہوں گے ان چیزوں میں جو یہ کہہ رہا ہے وہ یہ عطین آفردہ اور یہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا و تقادو بندون اللہ علیہ تن اور انہوں نے بنائے اللہ کے روا معبودی یقون عزا تاکہ وہ ان کے لئے عزت کا سبب بنے کلّہ نہیں ان کی کا انکار گے وہ ان کے خلاف ہوں گے کے الٹ ان کے بدے مقابل مدمقابل الم ترقیہ تورے نہیں دیکھا انا ارسد نے کہ ہم نے بھیجا ہے شیاطین کو الکاتین کاتروں پر تو عزم اجزا وہ ان کو ابھارتے ہیں خوب ابھارنا یا انگلی لگاتے ہیں ان کو انگلی لگانا فلاطاجل علیہ مستوراؤن پر جلدی کر ان مانا علوم ادا بے شک ہم ان کے لیے شمار کرتے ہیں شمار کرنا یومن اشر المطقینہ الرحمانی وفدا جس دن جس دن متقی لوگوں کو ہم جمع کریں گے رحمان کی طرف وفدہ مہمان بنا کر اور اسوک اور ہم چلائیں گے مجرموں کو علا جہنم جہنم کی طرف گردہ پیاسے لا يملکون الشفاعتا نہیں وہ مالکوں کے شفاعت کے اللہ من اتخذ عند الرحمن احدا مگر اس نے اللہ کے ہاں سے کوئی احد لے لیا وقال انہوں نے کہا اتخذ الرحمن ولدہ رحمن نے کوئی اولاد بنائی ہے لقد جئتم شیئن اتابلہ شبا تم لائے ہو ایک انوکھی بات کو بھاری بات کو تقادل سماواتو یتفتر نمیلو قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے وطل شق الاردو اور زمین شک ہو جائے وہ تخیر الجبالو اور پہاڑ گر جائیں حدی گر کر ٹھہل جائیں یا ریزہ ریزا ہو کر وہ تخیر اور گر جائیں پہاڑ حد ریزہ ریزا ہو کر الرحمانی والدہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے وباء بغیر الرحمان عقیدہ والدہ اور رحمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے ان کل کے سماعت اول نہیں ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ مگر آت الرحمانی عبدہ وہ آنے والا ہے رحمان کے پاس غلام بن کے لقت احساد عمدہ اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہے انہیں خوب اچھی طرح سے گن رکھا ہے شمار کیا ہے وہ کلو عمر سب کے سب وہ آتی ہی یومر قیامت ہی اس کے پاس آنے والے ہیں قیامت کے دن فردا اکیلے, اکیلے اکیلے ان لدینہ امن و امن الصالحاتی یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک سال عمار کی ہے سید اللہ البعن کریم رحمٰن کے لیے محبت بنائے گا کن میسر ہو بس بے شک ہم نے اس کو آسان کیا ہے بلسانی کا پیری زبان میں شیرہ بھی ہل بقینہ تاکہ تو خوشخبری دے پرہیزگاروں کو وطن ذرا بھی اور ڈرائے ان لوگوں کو ڈرائے اس کے ذریعے قوم و لدا سخت جھگڑا لو قوم کو وہ قبل اہلکنا قبل احمن قدن اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے اس سے پہلے زمانے حل تو حصوں منهم من ہوں کیا محسوس کرتا ہے ان میں سے کسی ایک ہلکی سی آواز پل <تصفح>